جی اگر کوئی پیر صاحب یہ دعویٰ کریں کہ خواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ دیدار کیا ایسا کہنا کیسا خواب ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہاں اصل میں خواب میں اللہ کا دیدار تو ممکن ہے اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا ہے میں نے اور ہمارے امام اعظم ابو ہنی فرد اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے ننانوے مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا ان بزرگ کا دوسرا مسئلہ ہے یہ پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھاوں نیا مریدوں کو سیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا ہوتا ہے ایسے عمن پیر اپنی کرامات ظاہر کرتے ہیں تاکہ مریدین ذرا سیٹ رہیں گڑبڑ نہیں ہو جائے کہیں انہوں نے دیکھا یا نہ دیکھا یہ اور بات ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اس میں حالت بیداری میں اللہ تعالی کو دیکھا یہ ممکن نہیں دیکھنا ممکن تو ہے محال تو نہیں ہے لیکن ایسا واقع ہوا نہیں اس کی دلیل یہ ہے موس علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو ایک امر محال کی خواہش کیوں کی اللہ کے نبی نے جب امر محال ہے تو ایک امر محال کی خواہش اللہ کا نبی کیسے کرے گا لیکن ایسا واقع نہیں ہوا اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں جو جنت کی بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی وہ ہیچ ہوں گی اس کے آگے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو لوگ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور کیسے کریں گے یہ علماء نے بہت دلائل براہم لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا آخری میں بھائی ہم کچھ نہیں بتا سکتے جب دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ کیسے دیکھا